بسم اللہ الرحمن اللہم علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ باشا اور باقی تمام سے میں سب برادر فارن شاہی سب کو سے ضلع دار کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر دو سو اٹھارہ ابلی کے بائیس ہے نواز شریف میں سے یعنی دو سو اٹھارہ مجموعی درست کا بائیس جو ہے ہمارے ساتھ بہت سا تصبیحات اور روزانہ پڑھی جانے والی وظائف کے سلسلے میں ہیں ہم نے وظائف کے ایک الگ کے دین دیا تھا تو اس کا بائیسواں درخت ہے کیونکہ روزانہ ہری ماس کے بعد ایک ایک سو سو کے تصویر پھر ہر روز ہزار ہزار کی ایک تصویر ہے اس کے بعد ابھی ہاجت براری کے لیے ہر روز سطح میر کا بی نے سو سو تصویر جو ہے روزانہ پڑی جانے والی سو سو قیادت پورا کرنے والا ایک دیا تھا تو اس سلسلے میں جو ہے یہ بائیسو اندرس ہیں تو آج جو ہے وظاہ برائے حاجت ہاں براری سلسلے میں جو سو مرتبہ پڑھی جاتی ہیں آج سے دس ہمارا منگل کا وظیفہ ہے ہاں منگل کے دن کا وظیفہ ہے تو امیر قبیر علیہ الرحمہ فمات منگل کے دن درج ذیل وظفے کو سو بار پڑھا کرو سو بار پڑھا کرو یہ وظائف سلسلہ وائز ہاں ایک ہفتہ پورا آپ پڑھیں گے روزانہ سو سمت و مختلف ازکار کو اور ہر روز اللہ کے حضور اپنی حاجات اپنی پریشانیاں اپنی مشکلات پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی جو بھی مشکلات ہیں ہاں مادی ہو روحانی ہو ہاں جی جسمانی ہو جو بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا پریشانی سے نجات دے گا آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ اور وہ ذات مسلحات دیکھے تو دنیا میں پورا کرے گا ورنرت میں آپ کو سوار اور ثواب اور عجیب سے نوازے گا تو منگل کے دن کا وظیفہ جو ہے نہایت ہی جامع ہاں جی دعاؤں میں سے ہے بہت ہی عظیم آسماء آسماءنا پر مبنی دعا ہے وہ جو منگل کے دن سو مرتبہ اپنے پڑھنا یا حیو یا فیومو برحمت کا استاغری سو یہ مبارک جملہ ہے یا حیو یا فیوم برحمت کا استاغری سو یہ مبارک تصویہ میں منگل کو سو مرتبہ پڑھنا تو اس میں یا حیو اللہ تعالیٰ کے حیات پر دلالت کرنے والا ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات پر داد کرتے حیوم جو ہے اس پہ کائنات بقات موجود تسلسل اسی اسم کی برکت سے تو ان الفاظ کی میں باقاعدہ لغت کے حوالے سے توجہ دے دوں گا تو حیون جو ہے لغات و ذمہ سے جم آئے جمیں اس کے احیاء ہے یہ مفرد ہے ہیون یہ معنی لغت کے لحاظ سے زندہ زندہ دل لیکن ہم کے بالے میں بولتے ہیں یہ حی ہے یعنی زندہ دل انسان ہے باقی رہنے والے کے معنی میں ہے مستعید اور متحرک ہمیشہ تیار آمدہ متحرک رہنے والی ہستی کو بھی ہائی بولتے ہیں تازہ فش نئی چیز کو بھی ہائی بولتے ہیں القامس جدید نام الغد تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہائی ہے یقیناً وہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہنے والا اور مستعید اور متحرک ذات ہے اور باقی ذات ہے یہ سب معنی میں آتا ہے ہاں زندہ کے معنی باقی رہنے والی ذات معنی کے معنی میں بھی مستاہد اور متحرک کے معنی میں بھی اللہ جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پر کوئی غفلت تاری نہیں ہوتی اس کائنات کے نظام کو دوام استحکام بچنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے اللہ نے خود فرمایا تاخن تو والانا ذرہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پر کوئی اون تا کوئی نیند تاری نہیں ہوتی تو ہمیشہ جو ہے صاحب حیات ہے تو ہاں جہ جو ہے اللہ تبار تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے ہیں یا حیو یا خیم ہمارے ضائع فتح ام اللہ کے اسمال حوشنہ میں سے گنہ اور یہاں مراد جو ہے یا حیوس مراد ایسی پاک ہنسی یعنی جو بھی ذات حیات سے متصف ہے تو نہ ہمیں اللہ نے زندگی دی کائنات کے ہر شے بالکل نہیں تھا خوش بھی نہیں تھا اللہ نے زندگی دی حیات دیا ہر شے کو اتنے عظیم آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ نے کو زندگی دیا تمام حرشتوں کو تمام جنات کو تمام شجر و حجر و مدر سب کو اللہ نے زندگی دی ہے اللہ نے حیات دیا ہے ہر شے کو اور بزدات اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسی پاکی جو بزاد حیات سے متصب ہیں اور بھی ذات زندہ ہے ذات سے مناتی ہے اس کو کسی نے زندگی نہیں دی ہے ہاں وہ ذاتی ہی حساب حیات ہے وہ ازل سے ہے اور ابدھ تک رہے گا ہاں نہ اس کی ہاں جی ازل کے مراد جو ہے ہمیں الفاظ کی کمی ہے ہاں آپ جو ہے جتنا بھی پیچھے جائیں اللہ کب سے ہیں وہ کب کا سرا آپ کو نہیں ملے گا ایسے موڑ بولتے ہیں ازل اور کب تک ہے اس کا بھی سرا نہیں ملے گا اس کو بولتے ہیں ابھد ہاں جن کا سرہ نہیں ملتا ہے شروع اور آخر کا اللہ ازل سے ہے اور ابد رہ رہے گا ایسی ذات کو سرمدی یل وجود نہیں بولتے ہیں سرمدی تو ازل سے ہی ابتک نہ اس کی شروع کی کوئی ابتدا نہ آخر کی کوئی ابتدا تو اجے بزاد زندہ کا یہ مرد ہے اور کائنات کے ہر شے کو اسی پاک ذات نے حیات اور زندگی دیا ہے اور اسی نے خلق کیا ہے حلق کیا ہے تو اندر کیا زندگی دیا ہے اس کو وجود بادشاہ ہے لیکن اسے کسی نے زندگی نہیں دیا ہے ہاں کیونکہ ہر شے سے پہلے وہ موجود ہے پوری کائنات سے پہلے وہ ذات موجود ہے اس کو کس نے زندگی دی دیا تو وہ بھی ذات ہی موجود ہے ہاں اس کو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ زندگی میں نہ کسی اور سے اور نہیں وہ پاک ذات اپنی حیات میں کسی کا محتاج ہے کیونکہ وہ اللہ السمد ہے فرما میں بے نیاز ہوں میں کسی بھی چیز میں کسی بھی ماہروں کا محتاج نہیں ہوں تو وہ خدا نہیں ہو گئے جب محتاج ہو جائے تو محتاج ہونا ایک قسم کی ذوق اور کمزوری ہے اللہ ہو اور ذوق کمزوری اس کی خدائی کے ساتھ سازگار نہیں کیونکہ اللہ واجب الوجود ذات ہے ایسی ذات جس کا ازل سے ایک ایسی ذات کا جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو ایک ایسی ذات کا ازل تھے اب تک ہونا لازم لازم ہے ہاں جی اسی کو توحید کا آخرہ کہا جاتا ہے ہم نے آپ کو کسی وقت سوال کیا تھا نا کہ بھائی جے اللہ نے انڈا پہلے پیدا ہوئے یا مرغی ہاں جی آپ جس کو بھی بولیں گے انڈا پہلے پیدا ہوئے پھر بھی سوال واقعی انڈا مرغی کے بغیر پیدا نہیں ہوتا مرغی پہلے پیدا ہوئے ہے بولیں تو بھائی مرغی انڈے کے بغیر پیدا نہیں ہوتا تو یہی جو ہے کائنات کی ہر شے کے ساتھ یہی سوال اٹھتا ہے وہ ہم جواب نہیں جب تک آپ اس عقیدے کو نہ مانیں اس کائنات میں ایک ایسی ذات ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اس عقیدے کو مانیں تو کائنات کی ہر شے کے وجود میں آنے کا سلسلہ آرام سے سمجھ میں آتے ہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ نے ہندے کو پہلے پیدا کیا یا اللہ نے مرغی کو پہلے پیدا کیا اور اس میں یہ سسٹم ڈال دیا کہ وہ اس طرح وجود میں آتے رہیں گے تو اللہ جو اللہ کا قدیر باشاں ہے اس سے لے کوئی مشکل نہیں لہذا اللہ ایسی ذات ہے جس کا وجود ذاتی ہے اس کو کسی نے وجود نہیں بھاشا اس کی حیات اپنی ذاتی ہے اس کو کسی نے حیات نہیں باشا باقی کائنات کے ہر شے کو اللہ نے حیات باشا ہے لہذا ہر شے اپنی زندگی میں ہر شے اپنے بقا میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ اپنے بقا میں نہ کسی اور چیز میں اللہ الوجود ذات ہے اور ساری کائنات کو ممکن الوجود بولتے ہیں ممکن ہوجائے ممکن ہوجائے یعنی اپنے وجود میں واجب ذات کا محتاج ہے زیادہ تمام موجودات معاش و ہاں یہ عظیم آسمانی ہو اس کو رات آسمانی ہو سرحد چاند ہو ہاں جی اور زمین ہو جتنے بھی مال موجودات معلومات ہیں سب جو ہے اللہ نے خلق کیا ہے ان سب کو جو بعد میں وجود میں آیا ان سب کو ممکن الوجود بولتے ہیں تو یہ سب اللہ نے خلق کیا ہے تو ممکن الوجود جو ہے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ پہلے تھا ہی نہیں ہاں وہ تھا ہی نہیں اس عدم اس پر مقدم ہے لہٰذا اس کو وجود دینا ہوتا ممکن خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی حیات ذاتی ہے وہ پاک ذات بھی ذات ہائی ہے غزل سے ہائی ہے غابت تک ہائی رہے گا اس طرح اس کی وجود اپنے ذاتی ہے اس کے حیات بھی اپنی ذاتی ہے اس کا علم بھی اپنی ذاتی قدرت بھی اپنی ذاتی ہے اس کی تمام صفات اپنی ذاتی ہیں وہ اللہ کسی چیز میں بھی کسی موجود کا محلو کا محتاج نہیں اور تمام موجودات اللہ کا محتاج ہے صلی اللہ نے قرآن ہومایا انتم الفقرا ولا و هو غنی الحمید تم سب تم سب میں تمام معاشی اللہ شامل ہے کیونکہ سب اللہ کے خطاب کو سنتا ہے ہاں فرصے بھی میں شامل ہے جنات بھی شامل ہے انسان بھی شامل ہے اور تمام موجودات معاشی اللہ اس کے اندر موجود ہے لحاف تم سب اللہ کا محتاج ہیں و اللہ وغنی الحمد بے نیاز مطلق صرف اللہ کے ذات ہے جو کسی چیز میں بھی کسی کا محتاج نہیں لہٰذا وہ اپنی حیات میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اپنی اپنے وجود میں بھی کسی کا محتاج نہیں اپنی اپنے علم میں قدرت میں کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں بس کائنات کے ہر شے کو ہر لمحہ حیات اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے ہر لمحہ اللہ کی طرف سے حیات ملتا ہے یعنی ایک دفعہ اللہ نے حیات بخشا پھر اللہ چھٹی ہو گیا سائڈ پہ ہو ایسا نہیں ہے زنگرم. ایسا نہیں ہے اللہ ہر شے کو ہر لمحہ حیات دیتا رہتا ہے اللہ کی چیز کو حلق کرنے کے بعد اس کا رشتہ اسے نہیں ٹوٹتا ہمارے دنیاوی محلوقات کی طرح نہیں ہے جائیداد کی طرح ایک کارخان نے ترخوان نے ایک کرسی بنایا اور پھر بازار میں بھیجا اس کارخان کی کرسی سے کوئی تالو نہیں وہ ٹوٹے باقی رہے نہ رہے اللہ کے ایسنی اللہ نے جتنی وجہ کو خلق فرمایا ہاں اس کی خلق کرنے کے بعد سے تابت تک اس کے ساتھ اللہ کا رشتہ جوڑا ہوا ہوتا ہے ہاں اللہ جب تک اس کو زندہ رہنا ہے اپنے ارادے سے اس کو زندہ رکھتے ہیں اس کو موت دینا اپنی ارادے سے اس کے حیات کو چھین لیتے ہیں موت دیتے ہیں سنی اللہ نے چھٹی اللہ نے خلق کیا اللہ ایک سائڈ پہ ہو گیا اس لیے پس کائنات کے ہر شے کو ہر لمحہ حیات اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے اور انسان موجودات اپنی حیات میں ہر لمحہ اللہ کا متاثر اور اللہ کے حیات سے ہر شے کو حیات ملی ہمیشہ چنان جلّہ باقرآن باغ میں خود فرماتا ہے یوں ہوئی وہی امید وہی اللہ زندہ کرتا ہے ہر کو اور ہر شے کو حیات دیتا ہے وہی امید اور وہی اللہ ہر شے کو موت دیتا ہے جب تک چاہے زندگی دیتا رہتا جب چاہے اس کو موت دیتا ہے وہ بھائی اور وہ اللہ حفصاء حیات ہے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ذات ہیں لا یمود اس کے موت کا کوئی تصور نہیں ہے وہ ذات ہر شے کو حیات اور موت دیتی ہے وہ اللہ جو ہر شے کو جبکہ وہ خود ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اسے موت کا کوئی تصور نہیں ہے ویسے پاکزات ہے جہاں نگر میں تو حی کہ یہ تو ہے. القیوم یا القایوم یا قیوم آگے اس میں تین ہے یا حصہ یاقا یوم براہمت گاشت تک تو القیوم یعنی لغت کے لحاظ سے وہ حیضی جو کائنات کے ہر چیز کی ہاں الحی قیوم یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق اس کو پیدا کرنا پیدا کرنے میں اس کی نوشو نما اس کو جس مقصد کے حالات کیا ہے اس کی نشنما کر کے تربیت کر کے اس کو اس منزل تک پہنچانا اور بقا اس کو باقی رہنے کی تدبیر فرمانے والی ایسے عظیم ذات ہے اس قیوم کے اندر ہر چیز کی تخلیق بھی اس کے برکت ہے پھر ہر شے کی نشو نما بھی اسی سم سے محبوب ہے اور ہر شے کی بقا کی تدبیر فرمانے والا بھی اسی پاک ذات سے وابستہ ہیں وہی ذاتیں جب تک چاہیں ہر شے کو بخا دیتے ہیں ہر شے کو قائم رکھتے ہیں اور جب چاہیں اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور یہ ترجمہ جو ہے القیوم کا تفسیر ضیاء القرآن جی نمبر ایک سو ایک سو ستہتر پرت الکرسی کے توضیح میں بیان کیا ہے اور تو ایک جامع توضیح ہے تو قیوم الواق یا قیامن ہاں عربی زبان میں قیوم و قیام نگران نگران کے اللہ تعلیٰ کائنات کے ہر شے کا نگران محافظ ذمہ دار ہے نہیں المارے طرح غیر ذمہ داروں نے کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے شے کو خلا کیا تو کمال ذمہ داری کے ساتھ اس کی نگاہ فرماتا ہے اس کی حیات فرماتا ہے اس کو اس کے اصل مقصد تک پہنچاتا ہے جس سے خلق کیا اور اس کی پوری پوری نگرانی فرماتی یہ القاموس جدید میں یہ تجمہ کیا تو یہاں یوں یا کا یوم پر کیا ہوا یہ ہوا اے ساب حیات و زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو خوام بخشنے والے اور اے وہ کاغذات کی اس کائنات کی ہر شے کا بقا و دوام و استمرار اس اس میں مقدس القیوم کے بچت سے یا یا ہے یا ہیو یا قیوم یہ مختصر توضیح ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم آسماء میں سے ہے یا وہ لوگ جو عبادت میں سستی ہو جائے اللہ کی عبادت بندگی میں سستی ہو جائے وہ جی اسم کو اپنی زبان پہ یا سجدے میں سجۂ میں چند دفعہ جیسے توفیق ہوتے ہیں سات دفعہ ہاں جی اکیس دفعہ چالیس دفعہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی عبادت بندگی میں شوق پیدا ہو جائے گا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے ہاں جی اور اس طرح جن کے ارادے بہت کمزور ہیں کوئی بھی کام کرنے کے کرنے چاہتا ہے پھر نہیں کر پاتے ہیں کرنا چاہتا ہے پھر نہیں کر پاتے ہیں تو وہ لوگ بھی یا حاہیم جتنا توفیق ہوتا ہے نمازوں کے بعد سات مرتبہ دس مرتبہ ہاں پڑھتے رہیں زبان پہ سجا شکر میں پڑھیں جتنا آپ کر سکتے ہیں چند دفعہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو مضبوط کرے گا ارادوں کو مضبوط کرے گا یا حیوم یا قیوم کی برکت سے کیونکہ ہر شے کو حیات ملتی ہیں تو اس کو بقا دوام استمرار ملتی ہیں تو آپ کے ارادوں کو نیک ارادوں کو قیوام اور دوام مستقس کا ملتے ہیں اور آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کے دل زندہ ہو جاتے ہیں دل کو حیات مل جاتے اور اللہ کے عبادت بندگی کا شوق پیدا ہوگا ان شاء اللہ میں دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظیم آسمان حسنات کو کرتے رہنے کی توفیع دے اس کا دوسرا حصہ براہمتِ گاست ان شاء اللہ کل کے درمی توجہ جی دے دوں